صاحب تقذر تقذر تنافر تنافر ذو طعام نہ خوب طریقے بہ نسبت شریعت باندھ یہود تقذر تبعی کہ نبی نے سنت اسم سر راونش لو فتقذروا فتبزقوا او خارج ولفزاخن نار نے ذکر کہ پیدا کر روز ذکر کرو اگر لا دلیل تقزر تقزری شرح موجود نہیں بھی مقصد نہ من الحرج مین مین اترج چنڈکا واقب اور سا شیون سارا سرانی وکال ہے تو خر لجن فینب سے شیون واقعی انشی پدرست چشک شیون تشیر شکنا واقع شکنا زارا تادک واقعی نسلیا مشاب بشنسلانی اسلائن بلا درین پیوچی کی شک قون بے دو تنا کول بلا درین دادانیت زہرات ففی نسلانیہ چرتا شک و بلا دریلی چیز کی دو حرمت سے تو حرمت نو زہرات مشاب کی مکئی دونوں تعمیر اصل پاشا کی باہر زو پر چدرین تو حرمت دی موجود پھر حرام